اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سلسلہ امام رحیم اللہ کی الربا اس کتاب سے یہ کئی ہفتوں سے جاری ہے اور ایک ایک حدیث جیسا کہ خود امام النوی نے اور عام اہل علم نے اشارہ کیا ہے ان احادیث میں سے ایک ایک حدیث دین کے مختلف معاملات میں ایک باب کا درجہ رکھتی ہیں ہر ہر حدیث مستقل ایک باب ہے ایک اصل ہے ایک اصول ہے لہذا ان احادیث کا گہرائی سے مطالعہ کرنا اور ان میں جو باتیں حکمت کی چھپی ہوئی ہیں جو حکام اور جو اصول زندگی کے مختلف شعبوں کے اعتبار سے اس میں چھپے ہوئے ہیں ان کا معلوم کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں رائج کرنا اور ان اصولوں کی بنیاد پر اپنے فکر و عمل کو قائم کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے سعد ہے پچھلے درس میں ہم نے حدیث نمبر 29 شروع کی تھی حدیث نمبر 29 جس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن جن میں اخیر میں ایک بات ہے جو بہت اہم ہے جن کو ساری چیزوں کی اصل کہا گیا ہے یا ان تمام چیزوں کی بنیاد یا ان کو جمع کرنے والی کہا گیا ہے اور وہ ہے زبان کی حفاظت تو آج کے اس درس میں اسی حدیث کو ہم شروع کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے پچھلے درس میں کچھ حصہ اس کا ہم نے سمجھا تھا لیکن میں پھر سے اس کا اعادہ کر دیتا ہوں حدیث کا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں جب جبل رضی اللہ عنہ قال معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے روایت کہتے ہیں کل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول اخبر نی باملینی الجن وی من النار. مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے قالق الطاین عویم آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک بہت ہی بڑی چیز پوچھی ہے یہ چیز جو تم نے پوچھی یہ بہت بھاری ہے وَإِنَّهُ لَيَس، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَيَسَّرَهُ اللَّهُ <عَلَي> اور یہ چیز اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالی اسے آسان کرتے گویا کہ عغیب میں یہ پہلو ہے کہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور یہ بہت مشکل معاملہ ہے کہ انسان یہ کر پائے حق ادا کرے جو اس سے مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ جب تک یہ آسان نہ کری چیز آسان نہیں ہو تو یہاں تک کہ ہم نے پچھلے درس میں سمجھا تھا کہ پہلی بات اس میں یہ کہ ابن مسود ماد ابن جبر اللہ تعالیٰ کا اس بات کا شوق کہ جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے اسباب معلوم کریں یا کوئی ایک ایسا ایسی بات ہے جس کا اہتمام زندگی بھر کرتے رہیں تو ایسا عمل مجھ کو بتائیے اور اسی کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچانے والی جو چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کا اہتمام کر کے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے تو دونوں اعتبار سے انہوں نے پوچھا صرف جنت کی بات نہیں بلکہ جہنم سے بچنے والا عمل میں پوچھا. اور آپ نے جواب میں کہا کہ یہ بہت مشکل اور بہت بھاری کام ہے یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے ہاں لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے آسان کر دے تو پھر اس کے لیے آسان ہے تو اسی بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا چاہیے اللہ سے اس سراط مستقیم پر استقامت اور دوام کی دعا کرنا چاہیے طرف کرنا چاہیے خود سے نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے یہاں تک ہم نے پچھلے ہفتے پچھلے درس میں دیکھا تھا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اعمال و احکام بتائے آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا و بحی شیلا و تقی مسلط و وتصوم رمضان و تحج المیت پانچ ارکان اسلام کے آپ نے بتائے اور اسی ترتیب سے جیسا کہ عام احادیث میں آیا ہے آپ نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کرے جنت میں جانا چاہتا ہے جہنم سے بچنا چاہتا ہے ٹھیک سب سے پہلی چیز تو اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں نہ فرشتے کو نہ نبی کو رسول کو نہ جنات کو نہ پیڑ پودوں کو نہ کسی فرضی چیز کو کسی چیز کو تو اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہ کرے بتوں کو یا ستاروں کو کسی بھی چیز کو نہ اللہ کی ربوبیت میں نہ اللہ کی علوبیت میں نہ اللہ کے اسماو صفات میں کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے طے بدھ اللہ تشریق بھی جائے کہ تو اللہ کی عبادت اس طور پر کرے کہ اس کے ساتھ شرک سے بچے وہ تقیم السلح دو نماز قائم کرے پانچ وقت کی نمازیں دن رات میں اللہ نے فرض کی ہیں ان کا اہتمام کریں فجر غہر عصر مغرب عشاء ان کا اہتمام کریں مرد ہے تو جماعت کے ساتھ لازمی طور پر عورت ہے تو اپنے گھر میں اور چاہے تو جماعت میں شریک ہو تو اس طرح سے نماز کا اوقات کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کی تمام واجب صفات کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ مستحبات کے اہتمام کے ساتھ نماز قائم کریں اور اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے زکات کہ تو زکوٰۃ ادا کرے سال میں ایک مرتبہ اپنے مال پر ڈھائی فیصد عموماً سارے اموال میں زکات فرض ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی احکام اس کے ہیں لیکن عموماً یہ قاعدہ ہے تو زکوۃ سال میں اپنے مال پر اگر اللہ نے تجھ کو اتنا نصاب کے بقدر مال دیا ہے تو, تُو زکوات بھی اپنے مال کی ادا کرے وہ تسم اور تو رمضان کے روزے رکھے سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تیس یا انتیس دن کا مہینہ ہوتا ہے تمام روزے رمضان کے رکھے اگر کوئی عذر نہ ہو تو مقیم ہو تو بالغ ہے کوئی عذر نہیں ہے مقیم ہے اور تمیز اس میں ہے پاگل مجنور نہیں ہے تو اس پر روز فرض ہے ہر مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہے رمضان کے تمام روز فرض ہے وہ البیت اور اللہ کے گھر کا حج کر اللہ کا گھر کعبہ مسجد حرام وہاں جا اور وہ سارے ارکان اور سارے احکام حج کے ہم کو مراسم کو ادا کریں یہ پانچ چیزیں ہیں جو آپ نے بتایا کہ اگر جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو ان پانچ چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ نے مزید اور کہا سو مقال اعلی عد القاء ابواب القی کیا میں تمہیں خیر کے ابواب دروازے ان کے بارے میں نہ بتاؤں الصوم عن حتى بلغ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ نے پانچ اکام بتائے پانچ ارکان اسلام کے بتائے اور اس کے بعد آپ نے پھر آگے گفتگو شروع کی ان کے بعد آپ نے بتایا الد کا ابواب القیب کیا میں تمہیں خیر کے ابواب نہ بتاؤں کیا تمہاری رہنمائی میں خیر کے دروازوں کی طرف نہ کروں یا خیر کے مسائل کی طرف نہ کروں باب کسی دروازے کو کہتے ہیں یا ایسی چیز جس میں جس کے ذریعے ہم کسی چیز میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو باب کہا جاتا ہے ابن میں رضب اللہ فرماتے ہیں لمقول الجنت علا واجبات اسلام بعد من النوافل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کے داخل ہونے کو اسلام کے واجبات لوازمات جو کمپلسری چیزیں obligatory چیزیں فرائض ہیں جب ان پر مبنی رکھا ان پر مرتب رکھا تو اس کے بعد آپ نے نوافل میں سے بھی وہ آما ذکر کیے جو بڑے خیر والے ہیں کہتے ہیں کیوں ایسا کیا آپ نے آپ نے فرماتے ہیں فَإِنَّ أَفْضَلَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ الَّذِينَ اتَطَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ بَعْدَ عَدَاءِ الْفَرَائِ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرر ترین بندے ہوتے ہیں یہ لوگ فرائنز کے ادا کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے اور بھی اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں فرائض پر رک نہیں جاتے بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں لہذا آپ نے جب فرائض کا ذکر کیا تو اس کے بعد نوافل کا بھی ذکر کیا کیوں اس لیے کہ نوافل فرائض کے مکملات ہیں فرض میں اگر کہیں کمی رہ جاتی ہے تو اس کی بھرپائی نفل سے ہوتی ہے اگر آدمی فرض ادا کرے لیکن کوتا ہی کے ساتھ ادا کرے اور اس کے پاس نفل نہ ہو تو قیامت کے دن ایسا آدمی فرض میں کوتا کی وجہ سے جنت سے محروم ہوگا جہنم میں چلا جائے گا لہذا آپ نے جب فرائض کا ذکر کیا تو فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نے نوافل کا بھی ذکر کیا راجب نے جامع میں یہ بات بیان کی ہے آپ نے فرمایا اسو مجنہ سب سے پہلی چیز آپ نے بیان کی آپ نے کہا او مجنہ روزہ ڈھال روزہ ڈال نے کس اعتبار سے اور یہ اسی اعتبار سے بھی آپ نے سب سے پہلے ذکر کیا نوافل میں اس لیے کہ کردار سازی میں روزے کا بہت بڑا دخل ہے شہوات کو قابو میں رکھنا یہ جہنم سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے اور جنت صبر کا بدلہ ہے جزا صبر تم فنع بدار فرشتے بھی کہیں گے تم نے صبر کیا بہت بڑا بدلہ تم کو ملا تو یہ جو بدلہ تمہارا ہے آخرت کا جنت یہ صبر کا بدلہ ہے تو آپ نے سب سے پہلے سوم ذکر کیا جو کہ صبر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں روزہ ڈھال ہے کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے لیکن روزہ تو دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ کے عذاب سے کیسے ڈھال ہے دنیا میں یا آخر میں امام سنانی کہتے ہیں جو حدیث میں نے ذکر کی امام البحقین نے امام سنانی کہتے ہیں, ہیں روزہ ڈھال ہے حال کے اعتبار سے دنیا میں اس اعتبار سے کہ وہ گناہوں سے روکتا ہے اور شہبتوں کو توڑ کے انسان کو انسان کے اعضا کی حفاظت کرتا ہے انسان کی شہوت توڑ دیتا ہے شہوت ویسے بھی کمزور ہو جاتی بھوکا جب رہتا ہے تو لیکن اسی طرح سے انسان کو ایک قوت مل جاتی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی روزے کی وجہ سے شہبتوں پر روزہ غالب آتا ہے اکثر اور اس کے اعضا گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں تو ایک آدمی کو روزے کے ذریعے سے اس بات کی دن بھر مشق ہوتی ہے اور رمضان میں تو مہینہ بھر ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے ڈھال وقایا بچانا تو بچاتا ہے گناہوں سے اور اسی طرح سے وہ پھر آخرت مینار اور اپنے معال کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے آخرت میں جہنم سے بچاتا ہے تو جیسے حدیث میں آیا کہ عذاب سے ڈھال ہے ظاہر بات ہے عذاب کیوں آتا ہے کیا یوں ہی اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دیتا ہے نہیں بندے کو عذاب ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ ایمان والے بن جاؤ اللہ کیوں تم کو عذاب دے گا ایمان اور شکر اگر زندگی میں انسان کے ہو تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے ظاہر بات ہے شکر اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ ہے کہ دل میں اللہ کو اپنا رب مان کے اس کا شکر ماننا زبان اللہ کی حمد بیان کرنے والی ہو اور جسم اللہ تعالیٰ کی تعمیل تعمیل کرنے والا ہو تو جہنم میں کیوں جاتا ہے گناؤں کی وجہ سے تو دنیا میں روزہ گناہوں سے روکتا ہے تقوا پیدا کر کے اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچتا ہے آخرت میں تو اس طرح سے روزہ ڈھال ہے تو پہلی بات آپ نے بتائی کہ روزہ ڈھال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گنا سے کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے خاص طور سے شہوت والے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان نوجوانوں کو جو نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھیں روزے کی ترغیب کی ہے کیوں اس لیے کہ ان شہواد کو کنٹرول کرنا روزے کے ذریعے سے بہت آسان ہوتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں پھر آپ نے فرمایا وہ کما یوتف یتفی علما الناپ وہ سلا تو رجولی آپ نے فرمایا اور صدقہ خطا کو ویسے ہی بجھا دیتا ہے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے پانی سے جیسے آگ بجھ جاتی ہے ویسی خطا کو بجھا دیتی ہے بجھا دیتا ہے صدقہ اور اسی طرح سے وہ الرجل تو رج الی منجو اور رات کے وقت میں انسان کا نماز ادا کرنا تحجد کی نماز قیام اللیل اور یہاں صدقہ زکوٰۃ سے زائد بیان کیا گیا یعنی نفل صدقہ ہے نفل صدقہ اور تحجد کی نماز نفل نماز یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو خطاؤں کو ایسے مٹا دیتی ہیں جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے شیخ ابن عثیمی رحم اللہ فرماتے ہیں تر اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آگ بلا تردد بغیر کسی شک کے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فشبہ صلی اللہ علیہ وسلم المانوی بالر الحصی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حسی چیز سے معنوی چیز کی تعلیم دی جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگ پر پانی ڈال دیا جائے آگ جاتی ہے آپ نے اس کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ جیسے آگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے غائب ہو جاتی ہے اسی طرح سے دو چیزیں صدقات اور نمازیں نوافل یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی یہاں آگ کا تذکرہ گناہ کے ساتھ آنا بھی ایک بلاغت سے اس میں کیونکہ گناہ ہی تو آگ کا ذریعہ ہے ایک انسان آگ میں کیوں جلے گا بویا کہ یہ آخرت کی آگ کا تو ذریعہ ہے ہی لیکن گناہ دنیا میں بھی ایک آگ کی طرح ہے اور آپ جانتے ہیں اور ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی ایک مصیبت آدمی کے قلب کو جلاتی رہتی ہے خصوصا جب کہ ایک انسان دیندار واقعی ہو حساس ہو اس کی زبان سے گالی نکل جائے یا اس کی نگاہوں کی حفاظت نہ ہو یا کوئی اور اس کی غلطی ہو جائے جب اس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ گناہ خود اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے گناہ ہمیں ایک قسم کی کا اشراک ہے اس میں ایک مصیبت ہے وہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے اسی لیے گناہ گار چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کے اندر ہو اور سب کچھ اس کے پاس ہو لیکن گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہم دیکھ چکے ہیں صدقے کے بارے میں یہاں دو عمل ہیں صدقہ اور نماز آئی اس بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں صدقے کے بارے میں خاص طور سے یہ آیا کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے یا گناہوں کی آگ گناہوں کو بجھا دیتا ہے مٹا دیتا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں وہ صدقہ رب امام قبدانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور سیل جام صغیر میں شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے آپ فرماتے ہیں وہ صدقہ تو غدر رب چھپا کر دیا ہوا صدقہ یہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے یا رب کے غصے کو ختم کر دیتا ہے انہیں یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر غصہ ہو اگر بندہ چھپا کے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے تو صدقہ چھپا کر دیا جائے جس میں اخلاص کی شان ہے اللہ کی رضا کی چاہت ہے یہ چیز اللہ رب العالمین کے غصے کو کم کر دیتی ہے یا غصے کو ختم کر دیتی ہے تو یہ بھی ایک ہریش معلوم ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ افضل وہ ہے جو چھپا کر دیا جائے ہاں جہاں ترغیب کی ضرورت ہو دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں یہاں جو کہا گیا کہ صدقہ اور نماز گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے لیکن ایک عام قاعدہ اللہ رب العالمین کا ہے کہ ساری ہی نیکیا گناہوں کو مٹاتی ہیں لیکن یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر اسی اعتبار سے بھی کیا گیا کہ نہ صرف یہ گناہوں کے اثر کو ختم کرتی ہیں دونوں نے بلکہ گناہ سے بچنے کی استعداد بھی پیدا کرتی ہیں. یہ دو چیزیں کیوں یعنی ایک انسان صدقات کے ذریعے سے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے اپنے دل کو پاک کرتا ہے یہی دنیا کی محبت ہے جو گناہوں کا سبب ہے قتل جھوٹ دھوکا جتنے بھی گناہ ہیں بڑا سبب اس کا ہی ہے اور اسی طرح سے نماز ہے ان الصلاۃ تنھا عن الفحشاء والمنکر نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے تو ان دونوں کا اثر انسان کے مزاج پر اس کے قلب پر پڑتا ہے ایک جسم کے اعتبار سے ایک مال کے اعتبار سے ان الحسنات یذہبن السیئات اللہ تعالی قران کریم میں فرماتا ہے یقینا نیکیاں گناہوں کو ہٹا دیتی ہیں مٹا دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ذریعے سے مٹا دیے جاتے ہیں وضو کرتا ہے گنا جھڑتے ہیں نماز پڑھتا ہے گنا جھڑتے ہیں اور اس طرح سے جتنی بھی نیکیاں نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے گنا جھڑتے ہیں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں کفارا ہو جاتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے گنا انسان سے ہوتے رہتے ہیں نیکیوں کے ذریع سے ان کا ہوتا رہتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسنات سیات یقینا نیکیا گناہوں کو مٹا دیتی ہے اس وقت نمبر ایک سے چودہ ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی نیکی سے خوش ہو کر کسی بندے کے گناہوں کو خود معاف کر دیتا ہے یہ دونوں الگ چیزیں ایک ہے کفارہ ایک ہے مغرب کفوارہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹے گناہوں کا ہوتا ہے عام طور سے اہر علم یہی بات کہی ہے بعض اہر علم اس طرف بھی گئے ہیں کہ کبھی اللہ تعالی بڑے گناہوں کا بھی کفارہ کر دیتا ہے۔ جسے نمازوں کے بارے میں حدیث ائی ہے اس, اس سے بعض اہل علم خود شیخ الالبانی نے بھی استدلال کیا ہے کہ اس سے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں اگر نماز نماز ہوتا تو کیونکہ آپ نے تشبیہ کیا دی ایک آدمی دن میں پانچ مرتبہ ایک گہری جاری نہر میں غسل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا هل يبقي من من ذلك من ذره یہ اس کا غسل کرنا پانچ مرتبہ نہر میں کیا اس کے گناہ کو باقی چھوڑ سکتا ہے تو مالبا کے پورے گناہ دھل جاتے ہیں کیا چھوٹے اور کیا بڑے شرط یہ ہے کہ نماز نماز ہو نماز اگر ویسی ہو تو واقعی اللہ تعالیٰ کبیرا بھی معاف کر سکتا ہے ایسا باز عالم نے خوش غلبہ بھی یہ بات کہی ہے لیکن صغیرہ گناہ چھوٹے گناہوں کے کفارے میں تو کوئی شک نہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے فضل و کرم سے کسی ایک نیکی کی بنیاد پر سارے گناہ کو میں معاف کر سکتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ وہ ایک ذانیہ عورت ایک بری عورت اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو اس ایک نیکی کی وجہ سے بخش دیا ایسی کتنی نیکیاں ہیں حدیثوں میں آئی ہیں کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے شخص کی مففرت ہو گئی, وہ جنت میں چلا گیا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیکی بندہ کرتا ہے اللہ کے نزدیک کو ایک نیکی اتنی مقبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے جنت میں ڈال دیتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے قاعدہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کی نیکیوں کے ذریعے سے اس کا کفارہ بنتی نے کیا تو یہاں پر دو باتیں آپ نے ذکر کی ایک صدقات اور دوسرے نماز اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر کے قرآن کریم کی آیت پڑھی جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو آپ نے اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی وہ آیت کیا ہے بلکہ اس کے بعد آپ نے نماز کا بھی ذکر کیا کہ رات کے وقت میں انسان نماز پڑھے تو یہ دو چیزیں ہیں جو نماز اور صدقہ انسان کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے یہاں پر آپ نے اس آیت سے استدلال کیا کیا آیت ہے آپ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت پڑی دو نکیوں کے اوپر نماز اور صدقہ ان دو نیکیوں کا ذکر کر کے آپ نے آیت سے استدلال کیا کیونکہ صاحب ہی پوچھ رہے ہیں اللہ کے رس جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے کیسے جنت میں جاؤں گا میں؟ تو اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کرنے سے پہلے دو باتیں بیان کی ہیں اور وہ یہی دو چیزیں ہیں نمازوں کا اہتمام نوافل اور صدقات کا اہتمام نوافل فرمایا ان کی کروٹیں ان کے پہلو تجاف جنوب ہوں انل ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں رات میں وہ سوتے نہیں بلکہ عبادت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یا وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں کیسے خوفن و جہنم سے بچتے ہوئے بچنے جہنم کے خوف سے اور جنت کی امید اللہ کے آذاب کے خوف کے ساتھ اور اللہ کے رحمت کی امید کے ساتھ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ امین مارا اور جو چیزیں ہم نے بطور رزق ان کو عطا کی ہیں ان میں سے بھی وہ خرچ کرتے ہیں دیکھیے دو باتیں اللہ نے بیان کی کیا ایک تو ایک ہے پہلوں سے بستروں سے پہلو الگ رہتے ہیں رات میں قیام اللیل کرتے ہیں لیکن قیام اللیل کیسا رسمی نہیں بلکہ یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ قیام اللیل اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے امید اور خوف کے ساتھ میں گڑ گیر گڑا کر آجزی کے ساتھ خوشوں کے ساتھ اور جو کچھ اللہ نے نعمتیں ان کو عطا کی اس میں سے خرچ کرتے ہیں نماز صدقہ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا قلا تعلم نقص ما افي لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون کوئی نہیں جانتا کہ اس کی aankhon ki thandak کا کیا سامان اللہ تعالی نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے تو اس آیت میں سورۃ السجدہ کی ایت نمبر 16 17 ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی کہ اس اپنی بات ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی دلیل دی ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کچھ بات کریں تو قرآن و سنت سے دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کی بات خود حجد ہے لیکن آپ نے اس کے باوجود قرآن کی آیت سے استدلال کیا تو آپ بھی دلیل دیا کرتے تھے اپنی بات کی مزید وضاحت کے لیے اور اس کی تقویت کے لیے تو یہاں دو چیزیں جنت میں جانے کا ذریعہ معلوم ہوئی ایک ہے نماز قیام اور دوسرے سمقات اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان کی تین اہم ترین چیزیں بیان کی آپ نے فرمایا اب یہ پہلا حصہ ہوا فرائض اس کے بعد دو تین چیزیں روزہ نماز اور صدقات یہ نوافل آپ نے ذکر کیا صالحین کے صفات میں سے بیان کیا اس کے بعد اور اللہ نے بھی صالحین کی صفات ہی میں ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد آپ نے تین اونچائی والے ذریعے امت کے مسلمانوں کے غلبے کے اسباب میں سے کچھ چیزیں بیان کریں آپ نے فرما اَلَا اُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں دین کی اصل جڑ اور وَعَمُودِهِ دین کا ستون وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ اور میں کیا تجھے یعنی اونچی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں دین کی یعنی دین کی اونچائی کی چوٹی اس کے بارے میں نہ بتاؤ آئیے دیکھتے تین چیزیں کیا ہیں نمبر ایک راسل امر دوسرا یعنی دین کا عمود اور تین ضرورت السینامی تین چیزیں نمبر ایک کہا رسل امری الاسلام اسلام آپ نے فرمایا دین کی اصل یا دین کی جڑ یہ اسلام ہے دین ہی اسلام ہے تو اس کی جڑ اسلام کیا مطلب ہوا شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں امر الانسان الَّذِي مِنْ اَجْلِهِ خُلِقَ یہاں امر سے مراد کیا ہے امر سے مراد وہ مقصد ہیں جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یا اسی طرح سے انسان کو دنیا میں آزادی دی تاکہ وہ عمل کرے یعنی اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اعمال میں بہتر ہے اللہ دی خلق علمحیات علی ابلکم اکم اصل عمل ہے تو انسان کا عمل اس کی کوشش اس کے اس کی یعنی مقصد حیات اس کی جڑ کیا ہے اس کی جڑ اسلام ہے تو جس چیز کی وجہ سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس میں اصل بنیاد اسلام ہے اسلام کے بغیر انسان کی جنت پانے کا کوئی یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ امر الانسان اللذی خلق من اجلیہ خلق رأسوہو الاسلام ای ان یسلم للہ تعالی ظاہراً و باطناً بقلبہ وجوارہ دین کی اصل جڑ اسلام ہے کا مطلب یہاں استسلام ہے کہ وہ فرما بردار بن جائے ظاہراً و باطناً مطلب اندر سے بھی فرما بردار ہو منافقین کی طرح نہیں کہ نمازوں میں شریک ہو رہے ہیں جنگوں میں جا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اندر سے نہیں ہے بلکہ اندر سے بھی اللہ کے دین کو اپنا ہے قلب کی سطح پر بھی وہ مسلمان ہو اور عملی زندگی میں بھی اس کا اظہار ہو تو ظاہر و باطن میں اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے آئلیم علی اللہ تعالیٰ و باطنقلب ہی و قلب اور امال اقوال سب میں اللہ تعالی کے حکم کا پابند بن جائے شیخ وسلم یہ کہتے ہیں بعض روایات میں اس کی تفصیل بھی آئی ہے مثلا امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں اسی حدیث کا دوسرا طریق ہے اسی روایت کا دوسرا طریق ہے آپ فرماتے ہیں امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں اس دین کی اصل یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ پورے دین کی اصل ہے کیوں اس لیے کہ اسی کے ذریعے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اسی کے تعوی پورا اسلام ہے دین کی اصل بنیاد کیا ہے توحید اور اتباع جیسے شیخ حسین نے کہا کہ کس وجہ سے پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے لیکن عبادت کے دو پہلو ہیں ایک کس کی عبادت کرے دو کیسے عبادت کرے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ دو جو جملے ہیں شہادتین میں دو چیزیں جو مانی جاتی ہیں یہ ان دونوں پہلوؤں کو جمع کر لیتے ہیں کس کی عبادت اشحد اللہ الہ الا اللہ وحد لا شریک رہا ایک اللہ کی عبادت اللہ کس کی وقت کسی اور کی نہیں نہ اس کی ربوبیت میں نہ اس کی الوحیت میں نہ اس کے عصم صفات میں ہم کسی کو شریک کریں گے شرک سے بچ کے توحید کا اہتمام وہ اشحد اللہ محمد رسول کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے یعنی آپ ایک عام انسان نہیں تھے آپ اللہ کے رسول تھے اللہ نے آپ کو چنا اور اپنا دین آپ کو دیا تاکہ سارے لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ اس پر چلیں اور جنت میں جائیں دنیا میں اللہ کے قریب اور آسرت میں جنت میں داخل ہوں تو معلوم ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ اللہ کی عبادت کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس کے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے اور جنت میں کہاں سے جائیں کون سا راستہ ہے جنت کا تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اصل ہے دین کی اور پورا دین اس کے ضمن میں آتا ہے سارے دین کو جمع کر لیتی ہیں یہ دو باتیں تو اس اعتبار سے اسلام میں جب آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کو کیا, کیا کہلواتے ہیں کس چیز کا اقرار وہ کرتا ہے اللہ الہ الا علی اللہ اشحد انہ انہیں دو چیزوں کا اقرار کرتے ہیں تو کہا کہ رس الاسلام دین کی جڑ اسلام ہے یعنی یہ دو کلیمے ہیں یا شہادتیں ہیں اور اسلام میں داخل ہونا یہ کامیابی ہاں سے شروع ہوتی ہے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا فمن سلیم فمن کہا کہ سارے امر کی اصل جڑ اسلام ہے لہذا جو اسلام لے آیا وہ سلامت ہو گیا جو اسلام لے آیا وہ سلامت رہے گا یعنی جو ظاہر و باطنن اسلام کو حق مان لے اللہ کو اپنا رب مان لے اپنی آزادی چھوڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو جائے یہ فرما برداری یہ سلامتی کا ذریعہ ہے جانوں سے بچنا چاہتا ہے یہ تجھ کو کرنا پڑے گا اس کے بغیر نہیں اس کے بغیر بچاؤ نہیں ہے نمبر دو وہ امودہ وہ امودہ امود اماد یہ ستون کو کہا جاتا ہے تو کہا کہ دین کا کیونکہ امر کی بات چل رہی ہے تو دین کا ستون نماز ہے السلاۃ و اماد الدین یہ حدیث روایتن ضعیف ہے لیکن اسی کے ہم معنی یہ روایت ہے جس میں بات آئی ہے کہ دین کا ستون نماز ہے جو حدیث عام طور سے ذکر کی جاتی ہے السلاۃ و احماد الدین فمن حدمہ حدم الدین یہ بات صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے لیکن یہ جو حدیث جو ذکر کی جا رہی یہاں پر امام نووی نے جس کو ذکر کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے حسن درجے کی ہے تو کہا کہ عمود و الصلاح دین کا ستون نماز ہے شیخ ابن عثیمین رحم الله فرماتے ہیں ای عمود الاسلامی الصلوات والمراد بها الصلوات الخمس وعمود الخیمه ما تقوم عليه واذا وہ ادا ازیلا ثقافت <سَقَتَت> یعنی جو خیمہ ہوتا ہے ٹینٹ ہوتا ہے اس کے لیے یعنی قائم رکھنے کے لیے کچھ ہوتا ہے اس میں جیسے کھمبا ہوتا ہے یا عمارتیں اس میں ستون ہوتے ہیں اگر پلر آپ ہٹا دیں تو پوری چھت گر جائے عمارت بہہ جائے تو جیسے عمارت کے لیے ستون ہوتا ہے اسی طرح سے دین کے لیے نماز ہے جو نماز کو ڈھا دیں اس نے دین کو ڈھا دیا ہے تو معنی کے اعتبار سے بات اپنی جگہ ہے کہ دین ٹکا ہوا ہے نماز کے اوپر نماز کو ضائع کر دینا دین کو ضائع کرنا ہے تو کہا کہ دین کا آمود نماز ہے دین کا ستون نماز ہے وزور وطنامی ہی اور یعنی دین کی سب سے اونچی چوٹی یہ جہاد ہے دین کی سب سے اونچی چوٹی یہ جہاد ہے علامہ سندھی اس سلسلے میں کہتے ہیں وزور وطنامی ہی السنام بالفتح مرتفع من فتح الجمل سنام کس کو کہتے ہیں کہتے فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے سنام کہتے ہیں یہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اونٹ کا جو ابھرا ہوا حصہ پیٹھ کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ ظروۃ روایت میں دروح یا ذروہ دونوں طور سے آتا ہے و زیر سنامی ہی بھی کہہ سکتے ہیں وہ دروت سنامی بھی کہہ سکتے ہیں پیش اور زیر دونوں سے آتا ہے وہ دروت ہو بدوسری آلہ ہو اور کوہان جو ہے اس کو سنام کہتے ہیں لیکن کوہان کا سب سے اوپری سرا جو ہوتا ہے اس کو دروہ کہتے ہیں تو یعنی اونٹ کا اوپری حصہ کوہان کوہان کا اوپری حصہ اس کو دروہ کہیں گے یعنی دین کی سب سے اونچی چوٹی جس کو آپ کہیں سب سے اوپری حصہ اس کو یہ کیا ہے یہ جہاد ہے. کہتے اے ہوا منزلتی سنامی لملی فلوی واقع جیسے اونٹ کے لیے کوہان ہوتی ہے اونٹ کے وجود میں اونچی ترین چیز ہوتی ہے کوہان اسی طرح سے دین کے معاملے میں دین کے لیے اونچائی اور دین کے لیے رفاط اور دین کا غلبہ اور دین کی شان و شوقت یہ سارا معاملہ جہاد سے جڑا ہوا ہے یہ جہاد سے جڑا ہوا ہے تو معلوم ہے کہ جہاد یہ دین کے لیے سب سے اونچی چوٹی ہے اس کے ذریعے سے دین کو اور مسلمانوں کو اونچائی اور رفعت اور بڑا مقام اونچا مقام سیاسی طور پر دنیاوی اقتدار کے طور پر حاصل ہوتا ہے اور اسی طرح سے آخرت میں بھی حاصل ہوتا ہے تو علامہ سندھی نے ماجہ کے حاشے میں بات کہی ہے یہاں شیخ سال عل شیخ کہتے ہیں یہاں جہاد سے مراد کیا ہے کیونکہ جہاد ایک بڑی چیز ہے اور اس کے کئی شعبے ہیں تو یہ کون سا جہاد مراد ہے کہتے ہیں ول جہاد الوار وادی ہونا جہاد الآدا کہتے ہیں کہ جہاد کی بہت ساری انواع بہت ساری قسمیں یہاں کی جہاد کی بات ہو رہی ہے فرماتے ہیں کہ ول مراد ہونا جہاد العاد یہاں جہاد سے مراد اسلام کے دشمنوں سے جنگ مراد ہے یہاں مراد اسلام کے دشمنوں سے جنگ ہے شرح الربائن میں انہوں نے یہ بات کہی ہے ظاہر بات ہے کہ اسلام کے دشمن کبھی ختم نہیں ہوں گے اور کبھی کبھی یعنی سیاسی غلبہ ان کے پاس ہوگا اور مسلمانوں کی بھی حکومت ہے اگر دونوں کے درمیان اگر کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کا حاک مسلمانوں کا خلیفہ اگر ان کے خلاف اقدام کرتا ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے کبھی یعنی فرد کفایہ کے طور پر اور کبھی فرد عین کے طور پر یہ لازم ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو شان و شوکت نصیب ہوتی ہے تاریخ میں سبھی ہی مانتے ہیں اس کو آج بھی کوئی ملک جو ہے جنگ نہیں ایسا نہیں بولتا ہے کاغذ پہ تو بھولے گا لیکن واقعی سب کے پاس اپنی فوجیں ہوتی ہیں سب کے پاس اپنے ہتھیار اور ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوتی ہے تو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ ذریعہ ہے اگرچہ اس کے علاوہ بھی اسلام میں جہاد کی قسمیں ہیں لیکن یہ بھی ایک قسم اور یہاں وہی مراد ہے یہاں جنگ والا جہاد مراد ہے قیامت تک یہ اسلام کی اصطلاحات سے ختم نہیں کیا جا سکتا دیکھیں دو بات یاد رکھیں ایک تو یہ کہ ٹیررزم جہاد نہیں ہے عالمی سطح پر جو آج چاہے یعنی کسی بھی اعتبار سے جو دہشت گردی ہے ٹیررزم ہے اس اسلامی گنجائش نہیں ہے لیکن اس کے بالمقابل دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ جہاد کو اسلام سے ختم بھی نہیں کر سکتے وہ ایک چیز ہے جو ہمیشہ رہے گی کبھی منسوخ نہیں ہوگی وہ قیامت تک رہے گی وہ قیامت تک رہے گی قیامت کے قریب جنگیں ہوں گی یہودیوں سے جنگیں ہوں گی یا اسی طرح سے اور بھی چیزیں اس میں حدیثوں میں بہت ساری تفاصیل اس کی ختم نہیں ہوگا اسی لیے آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ ملک جتنے بھی ہیں ترقی یافتہ ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے ملک ہیں سب پڑھے لکھے لوگ وہاں پر عام طور سے لیکن ان کے پاس بھی اپنی فوج اپنی جو ہے حکومت کی طاقت ہوتی ہے یہ دفاع کے لیے بھی اور اقدام کے لیے بھی دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے صرف دفاع بھی نہیں کبھی قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے تو یہ طاقت اور قوت مسلمانوں کے لیے بھی ہونی چاہیے ہاں ٹیررز کے ہم خلاف ہیں ٹیرریزم صحیح نہیں ہے ہم مسلمانوں کا حاکم ہیں اس کو چاہیے کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے امت کی حفاظت کے لیے اس طرح کا نظام رکھے لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ دشمن کا جہاد اپنی جگہ ہے لیکن اس سے قبل انسان کا اپنے نفس سے جہاد ہے اس کی بھی اہمیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا صوفیہ نے اس جہاد کو ختم کر دیا صرف نفس کا جہاد پکڑ لیا اور بعض لوگ جو سیاسی حالات سے متاثر ہیں وہ بقیہ تمام جہاد کی صورتوں کو معطل کر کے صرف جنگی جہاد ہی کی بات کرتے ہیں اور اسی کو سننا پسند کرتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں یا دونوں بھی افراد و تفریج ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو اس کا مقام دے اور دین میں جتنی چیزیں آئی ہیں ان تمام کو تسلیم کریں ان کے مسائل جانے ان کی تفصیلات جانیں اور ان کے تعلق سے ان کا موقع جانے یعنی کہ آپ ایک چیز کا موقع رابطہ دوسری چیز کی گفتگو کریں یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنی حدیں بھی جانے وہ اس بات کا مکلف ہے یا نہیں ہے کوئی بھی آدمی جہاد کا اعلان کر سکتا ہے نہیں مسلمانوں کا حاکم کر سکتا اس کے تابعوں پر چلنا پڑتا ہے اللہ کلحال شیخ عبد المحسن فرماتے ہیں لا يحصل جہاد الاعداء الا اذا حصلت مجاہدت النفس فالمسلم اذا لم يجاہد نفسه فانه لا يستطیع ان يجاہد غیره شرح الاربعین میں شیخ عبد المحسین العباد حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دشمن کا جہاد دشمن سے جہاد اس کی استعداد حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان اپنے نفس سے مجاہدہ نہ کرے معلوم ہوا کہ دوسروں سے لڑنے کی طاقت تبھی آ سکتی جب آدمی اپنے سے لڑنا بھی جانتا ہو دوسروں پر قابو پانے کے لیے پہلے اپنے اوپر قابو پانا ضروری ہے اور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر اپنے نفس سے جہاد نہ کرے تو اس میں استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں سے جہاد کرے تو یہ بہت اہم بات انہوں نے کہی اور اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر اس کے اندر اصولوں کی پابندی کا مزاج نہ ہو تو ایسا آدمی جہاد میں فساد پیدا کرے گا ایسا آدمی جہاد میں کامیاب ہونے کی بجائے جہنمی بھی بن سکتا ہے اسلام کو اس سے فائدہ ہوا لیکن اس کو جہاد سے فائدہ نہیں ہوا کتنا بد انسان ہے اسلام اور اس مسلمانوں کو تو اس سے فائدہ ہوا اس کو اپنے عمل سے فائدہ نہیں ہوا جہنم میں چلا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا صلی اللہ علیہ وسلم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہا ایک آدمی جنگ کرتا ہے قطال کرتا ہے حمیت کی وجہ سے اپنے قبیلے کی طرف سے یا اپنی قوم کی طرف سے لڑتا ہے حمیت کی وجہ سے اور وہ قتال کرتا ہے شجاعت کی وجہ سے میں بہادر ہوں میرا کام لڑنا ہے وی آر وار تو اس لیے لڑتا ہے یا وہ یوقات الریا دکھاوے کے لیے لڑتا ہے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا بہادر ہوں اور میں کتنا پاورفل ہوں میرے پاس کتنی مہارت ہے جنگ کی فیوزالفی سب اللہ کہا کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راہ میں ہے؟ کون اللہ کے راستے میں کالمن کا آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو غالب ہو وہی اللہ کے راستے میں ہے جو توحید کے غلبے کے لیے لڑا وہ اللہ کے راستے میں اپنی ذات کے لیے لڑنے والا اللہ کے راستے میں ہے ہی نہیں وہ مرا بھی تو اللہ کے راستے میں نہیں مرے گا چاہے قتل ہو اللہ کی راہ میں نہیں تو اس کو شہید اور وہ سارا مطلب نہیں ملے گا اللہ کے پاس کیوں اس میں کہ اس کا تذکی نفس نہیں ہوا ہے وہ قوم کے لیے لڑ رہا ہے وہ اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے وہ اپنی لیے لڑ رہا ہے دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہے مال کے لیے لڑ رہا ہے بعض روایتوں میں یعنی ذکر کا بھی لفظ آیا ہے وہ دونوں چیزیں چاہتا ہے اجر بھی چاہتا ہے اور نام بھی چاہتا ہے نہیں خالص اللہ کے لیے معلومہ کی اخلاص پیدا ہونا یہ شیطان اور نفس سے لڑنے کا نتیجہ ہے جب تک آدمی اخلاص کے ساتھ جہاد نہیں کرے گا وہ آدمی جہاز قیامت کے دن ایک آدمی قتل ہوا ہوگا اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو گنوائے گا وہ ان کا اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا حق ادا کیا میری نعمتوں کا نامات پر میں نے کی کیا حق ادا کیا اس کا کہے گا اللہ تیرے لیے لڑا اور قتل ہوا جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے لڑا تاکہ تجھ کو لوگ بہادر کہیں تجھ کو بہادر کہیں اس لیے لڑا تو. اور تو اور تہلوائے جا چکا تو شہید یعنی اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا لوگوں کی تعریف کے لیے لڑا تو تہلوائے تو جا چکا اب اس کو اٹھا کے جہانو میں منہ کے بل گھسیٹ کر جہان میں پھینک دیا جائے گا معلوم کی ایک آدمی اگر باہر کی جنگ جیتے لیکن اندر کی جنگ نہیں جیتے وہ اپنے نفس پر قابو نہ پا نفس سے جنگ میں ہار جائیں ایسا آدمی باہر کی جنگ جیت کے بھی خطرے میں ہے باہر کی جنگ جیت کے بھی خطرے میں ہے اسی لیے شیخ عبد المحسن العباد حفظ اللہ نے جو بات کہی ہے بہت اہم ہے اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علما جو کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ اپنی کریں اپنی اصلاح کریں ہم بہتر انسان بنے بات کے برائے سب آسان ہو جاتے ہیں بیٹھ کر لوگوں سے گپ شپ کرتا رہے اور یہی باتیں کرتا رہے سیاسی اور جنگ والی اور باقی ساری چیزوں کو ہے ایسا آدمی غلطی پر ہے آگے بڑھتے ہیں اب آپ نے پہلے ارکان اسلام ذکر کی پھر نوافل کا ذکر کیا روزہ نماز اور اسی طرح سے صدقات پھر اس کے بعد آپ نے بعض چیزیں ذکر کی جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے اسلام کے لیے رفاج ہیں آپ نے ان چیزوں کا ذکر کیا پھر یعنی شہادتین کا اقرار توحید اور اتباع ایک دو نماز کا اہتمام جو دین کا ستون ہے اور تین جہاد اس کا ذکر آپ نے فرمایا جس میں مسلمانوں کی رفاج ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کے بعد آخری چیز آپ نے بیان کی جو چوتھی چیز ہے ثم مقال الا اخبر کا بے ملا کا ہی کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سب چیزوں کی جامع ہے یا ان سب چیزوں کی جڑ ہے یا جس سے یہ سب چیزیں مل سکتی ہیں قلطبلا یا رسول اللہ کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے فعا خدابی لسانی آپ نے زبان پکڑی قال كف عليك هذا اس کو روکے رکھ اس کو روکے رکھ قلت يا نبي الله واننا لمؤاخذون بما نتكلم به معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہا اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی جو بات کرتے ہو اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی اللہ کی ہاں فقال ثكلتك امك کہا تجھ کو تیری ماں گم کر دے یہ اربوں کے استعمال میں چیز تھی کہ تجھ کو تیری ماں کھو دے تجھ کو تیری ماں گم کر دے وہ اعلیٰ وجوہ ادو السنت کہا کہ کیا لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز جو ناک یا منہ کے بل منہ کے بل یا ناک کے بل گھسیٹ کے لے جانے والی چیز ان کی زبان کی کٹی ہوئی فصل نہیں تو اور کیا ہے یعنی زبان سے نکلنے والی باتیں یہی تو ہیں جو آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں اور ایسا ایسا نہیں بلکہ منہ کے بل گھسٹ کے اس کو لے جایا جائے گا گھسیٹ کے لے جایا جائے گا ناک کے بل گھسیٹ کے اس کو لے جایا جائے گا اتنے بری ذلت کے ساتھ جہنم میں لے جانے والی چیز سوائے زبان کے اور کیا ہے زبان کا غلط استعمال یہاں پر آپ نے حصائد کہا حصید یعنی فصل جب کاٹی جاتی ہے تو اس کو حصائد کہا جاتا ہے تو گویا کہ زبان کی کھیتی جو فصل کاٹی جاتی ہے اس کو دانے کو اور باقی بھوسے کو الگ نہیں کیا جاتا ہے یوں ہی کاٹی جاتی ہے تو اہل نے کہا کہ آدمی جو بولتا ہے اچھا برا سب بول دیتا ہے اس زبان سے ایسی ساری چیزیں نکل جاتی تمیز اس میں نہیں ہوتی تقسیم اس میں نہیں ہوتی تفریق اس میں نہیں ہوتی ہے اچھا برا سب بولتا رہتا ہے انسان گویا کہ کوئی فصل کاٹ رہا ہے سب ایک ساتھ تمیز نہیں کرتا ہے تو یہ جو تمیز نہیں کرتا ہے یہی انسان کے جہان میں جانے کا ذریعہ ہے یہی انسان کے جہان میں جانے کا ذریعہ ہے تو اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں کیا فرما آپ نے اہل نے اس بارے میں ہے نجم الدین اقطوفی الحمدلی کہتے ہیں قول اخبر کبھی ملا کی ریلی کا کو محفوظ رکھنے والی چیز مربوط رکھنے والی چیز ان کو بچانے والی چیز جمع کر کے رکھنے والی چیز کیا میں نہ بتاؤں اور پھر آپ نے زبان کا ذکر کیا کہتے رہ جہادی غنیم کف السانی انل محری میں سلام وہ سلامت مقدمت کہتے ہیں کہ اثارے جہاد اور نیکیاں اور اتنی ساری چیزیں جو ہیں یہ غنیمت ہیں یہ نفع کی چیزیں جو آدمی حاصل کرتا ہے نماز کے ذریعے زکوٰۃ کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے اور کے ذریعے سے یہ سب غنیمت کے مال کی طرح ہے. گویا کہ نیکیاں بٹورتا ہے آدمی نیکیاں جمع کر. لیکن کہتے ہیں کہ زبان کا محفوظ رکھنا زبان کو سنبھال کے بولنا یہ سلامتی کا ذریعہ ہے شر سے بچنے کا ذریعہ ہے اور اقل مند لوگوں کی نظر میں سلامت رہنا یہ غنیمت حاصل کرنے سے بہتر ہوتا ہے جنگ ہی کا معاملہ لے لیجئے مال غنیمت کے لیے آدمی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے اس کو عقلمند کہیں گے ایک آدمی مال غنیمت کے پیچھے دوڑے کہ مجھ کو مال غنیمت چاہیے لیکن خود اس کو تیر آ کر لگ رہے ہیں خود اس کو تلواریں لگ رہی ہیں تو وہ خود سیف نہیں تو غنی لے کے کرے گا کیا تو ایک انسان نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ہلاک ہونے کے اسباب سے نہیں بچ رہا ہے تو ایسا آدمی خطرے میں ہے ویسی جیسے ایک آدمی پھل کھاتا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سیب کھاؤ طاقت آئے گی بادام کھاؤ فلاں چیز کھاؤ یہ کھاؤ اچھی اچھی غذائیں کھا رہا ہے اور زہر بھی کھا رہا ہے آپ کیا کہیں گے اتنے سارے پھل کھا رہے ایک زہر سے کیا ہوگا آپ کہیں گے ایسا دنیا بھر کے سارے پھل کھا لیں اور اتنا سا زہر کھا وہ ایک زہر سارے پھلوں کا اثر ختم کر کے تج کو دنیا سے لے جائے گا تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا جسم کی قوت کے لیے تو پھل کھا رہا ہے اور نعمتیں کھا رہا ہے میوے کھا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ تو تھوڑا سا زہر بھی کھا رہا ہے تو کیا فائدہ ہوگا اس کا کسی آدمی کو چوائس دی جائے تو کیا کہے گا بھائی زہر نہیں چاہیے مجھ کو زہر نہیں چاہیے مجھ کو زہر سے بچنا زیادہ ضروری ہے ایک انسان کے لیے لہذا ایک آدمی کے لیے یعنی جہاں خیر کا کرنا ضروری ہے وہاں شر سے بچنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ بعض شر ایسے ہوتے ہیں بعض گنا ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ساری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں یا ان نیکیوں کے باوجود آدمی جہانم سے نہیں بچ پاتا ہے اور آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر کیا آدمی کہے گا اتنے ساری نیکیاں وہ جنت میں نہیں جائے گا آدمی اور جہنم میں چلا جائے گا ایک زبان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں جو یہ جو آپ نے جو فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو جمع کرنے والی چیز بتاؤں زبان کو سنبھالا زبان کی حفاظت کرا یعنی زبان سے غلط باتیں نہ کر اگر اس پر غور کریں ہم قرآن کریم میں اس کا اشارہ موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح صلاح اور فلاح کو ذکر کیا ہے اور انفرادی سطح پر اس کے لیے یعنی تزکی نفس کے اعتبار سے ایک بات کہی اور پھر اس میں بتایا کہ اس کا قاعدہ کیا ہے کامیابی کے لیے اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سیدھی بات کرو یعنی زبان سے سیدھی بات کرو قول سدید میں سب آ جاتا ہے ہر خیر کی بات قول سلید میں آتی ہے دھوکہ نہیں دینا وعدہ خلافی نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا اور اسی طرح سے لوگوں کو تعے نہیں دینا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی زبان کے ٹیڑے پن والی چیزیں ہیں یہ سب ٹیڑے پن ہیں یہ سب انحرافات ہیں قول و قول سیدھی بات بولو گول گول گھما کے بھی مت بولو ایسا کہ لوگ جو ہیں یعنی کنفیوز ہو جائے تو سیدھی بات کرو صاف سسری بات کرو تو کلام میں سداد سیدھا پن سادہ پن اور حق، حقیقت پر مبنی کلام سچی بات حق بات زبان سے نکالا یا اللہ سے ڈرو سیدھی بات کرو کیا کہا اس پر کیا ملے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ لکم رنو بکم کہا کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال کی صلاح کرے گا اور اللہ تعالی تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا فیوچر پاسٹ دونوں جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اللہ سے دل کی سطح پر دیکھیے تین حصے انسان کے عمل کے شعبے ہیں ایک قلب دوسرے زبان اور تیسرا سارے جوارے ہیں ٹھیک قلب کی سطح پر اللہ سے ڈرو یہی ساری خیر کی جڑ ہے اللہ کا ڈر ہی نہیں تو آدمی پھر جو چاہے کرے دل میں اللہ کا ڈر ہو پھر زبان سیدھی ہو غلط بات نہیں کرتی ہو. یہ دو چیزیں تو کر لے کیا ہوگا بقیہ جسم کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے امال کی اصلاح کرے گا ان دو چیزوں کے اہتمام پر زبان کی حفاظت پر اعمال کی اصلاح ہے اور اتنا ہی نہیں مستقبل کے اعتبار سے حال کے اعتبار سے تمہارے اعمال میں سدھار پیدا کرے گا اور جو پچھلا بگاڑ اس کا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پچھلے گنا کو بھی معاف کر دے گا اگر تم حال میں تقوی اور قول کا اہتمام کرو تو مستقبل میں تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گے اور پچھلے بگاڑ کو معاف کر دیں گے اور لیکن اس کے لیے بنیاد کیا ہے وہ رسول فقط فا ضف عویمہ لہذا جو شخص اللہ اور رسول کا فرما بردار ہو جائے فقط فاز ضف عویمہ یہ بہت عظیم شان کامیابی کا حقدار بن گیا کیونکہ تقوی قول صدید یا اسی طرح سے اصلاح عمل یہ ساری چیزوں کو جانے گا کیسے آدمی ہے اور واقعی اس کا مدار کس پر ہے منمانے طریقے سے اصلاح کرے گا اپنی نہیں بلکہ اس کی تفصیل کہاں ملے گی قال اللہ قال رسول اللہ اگر اس کی بنیاد پر آدمی اگر اپنے قلب اور اپنے قول کی اصلاح کرتا ہے اللہ اس کے امال کی بھی اصلاح کرے گا کیونکہ اسی علم کے تابق ہوگا اور اللہ اس کو توفیق بھی دے گا اس آئد سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کلان کی اصلاح پر آدمی کے اعمال کی اصلاح کا مدار ہے اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے صحیح مسلم امام احمد اور اسی طرح سے ترمیدی اور ابو داؤد نے ایک روایت نقل کی ہے امام احمد کے الفاظ ہیں امام احمد کی روایت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا ابن آدم فکستا اے وجز نہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے تمام اعضا اس کی زبان کے آگے اپنے آپ کو گویا کے جھکا لیتے ہیں یا اس کے آگے آجزی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اتق اللہ فینا ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر نہ انتقم تھا استقمنا اگر تو ٹھیک رہی سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے وہ ان اے وجج اور اگر تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم ٹیڑے ہو جائیں گے یعنی زبان سیدھی رہی سارے آزاد صحیح چلیں گے سیدھے رہیں گے ٹیڑے راستے سے بچیں گے اگر تیرے اندر انحراف تیرے اگر اندر انحراف آتا ہے تو ہم بھی منحرف ہو جائیں گے اس حدیث سے بھی بات، حدیث نمبر 351 ہے سیر جامع صغیر میں اور حدیث حسن درجے کی ہے اور مختلف الفاظ سے آئی ہے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کی زبان کا انسان کے اعمال پر اثر ہوتا ہے لہذا اخیر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی وہ یہی ہے کہ ایک آدمی ساری چیزیں اپنی جگہ نے کیا لیکن ان سارے اعمال کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان اعمال کے لیے تیار کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ڈسپلین بنانے کے لیے زبان سے شروعات کریں زبان اگر ڈسپلن ہو جائیں تیرا پورا جسم ڈسپلن ہو سکتا ہے زبان کو قابو میں رکھے تو انسان پورے جسم کو قابو میں رکھ سکتا ہے آپ نے جڑ کے طور پر بتایا کہ یہاں سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے اور آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے قلب پر بگاڑ شروع ہوتا ہے اعمال اس, اس طرح سے اعمال کا بگاڑ زندگی میں آتا ہے ابو رضی اللہ عن فرماتے ہیں قیل علیہ نبی صلی اللہ دیکھیں زبان کتنی اہم ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نماز اور ساری چیزیں ذکر کیں یہ نہیں کیا ہیں۔ اس کے بعد آپ نے زبان کا ذکر کیا ہے کیوں؟ ایک اور حدیث دیکھنے سے بات اور زیادہ سمجھ میں آئی گی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانتا تقوم اللیلہ وتسومنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول فلان عورت ہے ایک عورت ہے وہ رات میں قیام اللیل کرتی ہے تاجج کی نماز پڑھتی ہے ویسی تسمنہ اور دن میں روزہ رکھتی ہے تصدک اور بھی بہت سارے کام کرتی ہے اور صدقہ بھی دیتی ہے لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے تاجر کی نماز پڑھتی ہے صدقات کرتی ہے روزے رکھتی ہے پچھلے اعمال آپ نے دیکھے لیکن ان تینوں اعمال کے بعد کیا اس کے اندر خرابی ہے کہ وہ لسانی وہ اپنی بدزبانی کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اللہ اللہ آپ نے کہا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے وہ جہنمیوں میں سے وہ جہنمی عورت ہے اس حدیث کو امام احمد اور اسی طرح سے امام ابن حبان اور حاطب نے روایت کیا ہے اور الادب المفرد میں امام الباری نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور شیخل البانی نے اس کو ذکر کر کے کہا کہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز روزہ صدقہ سب کر رہی عورت لیکن زبان خراب ہے کیا فائدہ ہوا لہذا صحابی کا جو پوچھنا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے عمل بتائیے جو جنت میں لے جائے جہان سے بچائیں تو آپ نے جنت میں لے جانے والے سارے اعمال بتائے اور ان اعمال کو برباد کرنے والی زبان اور وہ زبان جس کی وجہ سے آدمی عمل کر کے بھی جہان میں جائے گا تو آپ نے پھر اخیر میں بتا دیکھ اس پر مدار بقیہ تمام چیزوں کا یہ صحیح ہو جائے زندگی صحیح ہو جاتی ہے زبان کو صحیح کرائے عمل علی کلی اپنی زبان کو اپنی زبان کا مالک بن جا اکثر لوگوں کی مالک ان کی زبان ہوتی ہے وہ لوگ بولتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو سوچ کے بولتا ہے یہ سمجھدار ہے بیوقوف کیا کرتا ہے وہ بول کے سوچتا ہے افسوس کرتا ہے کیوں بولا میں ایسا کبھی غصے میں بول دیا کبھی جہالت کی بنیاد پر بول دیا کبھی کچھ بھی بول دیا بولنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہا اور کیوں کہا پچھتا ہے آپ بولے وہ الفاظ واپس تو نہیں لے سکتے ہیں آپ کی کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا ہے بعض وقت وہ تیر دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور زندگی بھر نہیں نکل پاتا ہے تو یہ ایک آدمی کسی کی بیزت ہی کر دے کسی کے ساتھ کسی پر تحمت لگا دے کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے اس کا دل توڑ دے اس ساری چیزیں انسان کی ایک بار کرنے کے بعد اس کی بھرپائے نہیں ہو پاتی ہے اور بعض گناہ یہ سے تہمت لگانا اور یعنی وعدہ خلافی کرنا وغیرہ جتنی چیزیں ہیں یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں بازمنافقین کے علامات ہیں بعض ایسی جو جہنم میں لے جاتی ہیں تو یہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم اگے بعض اوقات زبان سے بات بول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا وہ کلمہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے لیکن اس طرح سے غلط بات بولنے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک بہن جاتا ہے امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے وہ کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ میں کیا بول رہا ہوں لاپرواہی میں کچھ بھی بول دیتا کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے اگر اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہے تو چاہے لوگوں کو کچھ نہ ہو اللہ کو غصہ ہے اللہ تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے تجھ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے لہٰذا انسان کو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کوئی بھی فتویٰ دے دیا حدیث کا مذاق اڑا دیا تین کا مذاق اڑا دیا یا کچھ بھی ایسی باتیں کر دیں جو کسی کی بےزتی ہو گئی اس کے اندر کسی کا دل توڑ دیا کسی پر تہمتیں لگا دی وعدہ خلافی جھوٹ اور اسی طرح سے اتنی ساری چیزیں ہیں غیبت ہے, بہتان ہے اسی طرح سے یعنی خوری ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی اپنی اہمیت نہیں دیتا اس کو لیکن اللہ کے یہاں جو چیز بری ہے وہ بری تیرے اس کو کم سمجھنے سے وہ کم نہیں ہو جائے گی لہٰذا اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ زبان جہنم میں لے جاتی ہے تو کل ملا کر اس حدیث میں چار حصے ہیں ایک پہلے حصے میں جیسے صاحبی نے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں جو جن جنت میں لے جانے والی جہنم سے بچانے والی ہیں. آپ نے پہلے پانچ ارکان اسلام کے بیان کیے پانچ ارکان بیان کرنے کے بعد آپ نے نفل عبادات کا ذکر کیا پھر اس کے بعد آپ نے دین کی جان و شوقت والے اعمال انسان کے لیے اونچائی کے اسباب بیان کیے رفایت کے اسباب بیان کیے ذاتی اور اجتماعی پھر اخیر میں آپ نے ساری چیز پر پانی پھیرنے والی چیز زبان ساری کوششوں اور سارے نیک امال کو برباد کرنے والی چیز بد زبانی اس کا ذکر کیا تاکہ جو پائے اس کو سنبھال کے بھی لے جائے یعنی کہ سارا جمع کیا لیکن پھر ضائع کر دیا اس سے زیادہ بیوقوف آدمی کس کو کہیں گے کہ صبح سے شام تک بازار میں بیٹھا رہا سب کماتے کماتے اور شام میں اس کو برباد کر دیا دن بھر کی محنت برباد ہو گئی تو زبان کی حفاظت کر تیرے اعمال کی حفاظت ہوگی عملی زندگی کی حفاظت ہوگی تو زبان کا اثر امال پر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں تو یہ ایک حدیث ہم نے مکمل کی آئیے آگے بڑھتے ہیں اس حدیث کے جو معنی ہیں ان کو اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی شامل کر سکے اب ہم حدیث نمبر تیس دیکھتے ہیں ابھی وقت ہمارے پاس ہے اس اعتبار سے ہم اس حدیث کو شروع کرتے ہیں اور ان بقیہ حصہ اگلے دس میں مکمل کریں گے حدیث نمبر تیس اسلام میں حلال اور حرام کا قاعدہ کیا ہے اور اس کی تفاصر اسلام میں کیا ہے یہ اس حدیث میں اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے آئیے اس حدیث کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں عن ابی عنی الخشنی جرثوم ابن ناشر ناشر رضی اللہ عنہ ابو سہلبا الخشنی جن کا نام جرثوم ابن ناشر ہے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ, عز وجل فرض فرائض فلا اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے فرائض کو فرض کیا ہے فلاں تو تم انہیں ضائع نہ کرو تعتدوها اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں لہٰذا تم انہیں پھلانگو مت وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَحِكُوهَا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں لہٰذا تم اس حرمت کے پردے کو چاک نہ کرو وَسَكَتَ عِنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانَ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے سکوت اختیار کیا تم پر رحم کرتے ہوئے بھول کر نہیں فلا تبحث حت تو تم ان کی کھود کرید میں مت لگو اماموی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدیث حسن رواہ دار قطنی وغیر یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور امام ادار قطنی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے تو اس حدیث کے بارے میں ہم کو سمجھنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ آگے بڑھنے سے پہلے بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے جن میں سے شیخ الابانی بھی ہیں اور انہوں نے غایت المرام میں حدیث نمبر چار کے تحت اس حدیث کو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے سنت کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہیں مقہول اور مقہول ابو طلبا سے ان کا سما ثابت نہیں ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہیں سنا سیلباس ابو طالبہ الخشنی سے اسابی ہیں اور مکھول تابی ہیں تو انہوں نے ابو سیلبا رضی اللہ عنہ سے حدیث نہیں سنی اور مزید یہ کہ مکھول مدلس ہیں مکھول مدلس ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے راوی سے روایت کرتے ہیں جب کہ ان کی ملاقات یا ان کا سنا اسے ثابت نہ ہو ملاقات ہے لیکن سماں نہیں ہے اور ان سے روایت اگر راوی کریں تو ایسے راوی کو اس کی تفصیل ہے اس میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے لیکن اگر اپنی ہی دور کے راوی سے بعض ملاقات بھی اگر وہ ان سے, اس سے روایت کریں تو ایسے ایسے راوی کو مدلس کہا جاتا ہے اور بھی اس کی صورتیں تدلیس کی ہوتی ہے اس کی قسمیں تدلیس کی ہے تبلیس تصویہ ہے تدلیس شیوخ ہے یا اسی طرح سے اور بھی صورتیں اس کی ہیں تو یہاں پر یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ شیخ البانی کتنی حدیث ضعیف ہے بعض اہل علم نے ابن ملکین وغیرہ نے کہا کہ نہیں ان کا سما ثابت ہے اور ابن معین نے کہا ہے کہ انہوں نے سنا اسی لیے ماما نووی اور بعض اہل علم نے اس کو کہا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے قابل قبول ہے على کل حال حدیث اگر صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہو تب بھی اس میں جو مواد ہے جو بات بیان کی گئی ہے وہ صحیح ہے مزید اس کی ایک تائیدی روایت بھی ہم کو ملتی ہے جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے ان ابي الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوا فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا هذه الايه مکان ربنسی <نَصِيحًا> امام دار قطنی بزار اور حاکیم نے ایک روایت نقل کی ہے اور اس روایت کو شیخ البانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 2256 ہزار دو کے تحت حسن کہا ہے ابو درد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے اور جس چیز کو اللہ تعالی نے حرام کیا وہ حرام ہے اور جس چیز سے اللہ تعالی نے سکوت کیا وہ معاف ہے تو اللہ تعالی کی آفیت کو قبول کرو اللہ کی درگزر کو قبول کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فعین اللہ علم یا کلی شعین اس لیے کہ اللہ تعالی کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر اللہ نے بیان نہیں کیا یہ حلال ہے کہ حرام تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حلال ہے اور اللہ تعالی کسی چیز کو بھولتا نہیں اللہ نے اس کے بارے میں نہیں بیان کیا تو اس لیے نہیں کہ وہ اللہ بھول گیا بلکہ اللہ تعالی نے جیسا پچھلی روایت میں ہے بطور رحمت اس چیز کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے سمت آیا وہ مکان رب کا نسیح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ تیر رب بھولتا نہیں بھولنا اللہ رب العالمین کی سفا میں سے نہیں ہے اللہ بھولتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے تو یہ دار قطنی بزار اور حاکم کی روایت ہے اور یہ اسی بات کو بیان کرتی جو پچھلی روایت میں ہے رہا جہاں تک کہ فراز کا تعلق یا حدود کا یا اسی طرح سے محرمات کا تو ظاہر بات ہے کہ اس تعلق سے صاف روایت نے بلکہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس فرض کو کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے حرام سے بچنا ہے اور حدود کو قائم کرنا یا حدود کا اہتمام کرنا آئی اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں چار چیزیں بیان ہوئی ہیں نمبر ایک اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے انہیں ضائع مت کرو اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں انہیں پلانگو مت اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کا ارتکاب مت کرو اور اللہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت کیا ہے ان کی باریکی میں مت کرو چار چیزیں آئیے کے کر کے اس کو سمجھتے ہیں نمبر ایک ان اللہ, عز فرض فرائض فلا اللہ تعالی نے بعض فرائض مقرر کیے ہیں انہیں ضائع مت کرو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے تھوڑا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے فرض کیا ہوتا ہے الجوہری کہتے ہیں منتخب اس میں فرض اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالی لازم کر دے کہ ایک آدمی اگر اس کا اہتمام کرے امتثالاً تو اس کو ثواب ملے گا اور اگر اس کو ترک کریں تو گناہ ہوگا تو فرض اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے لازم کیا اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں کرنا لازم ہے پانچ وقت کی نماز ہیں لیکن تاجد کی نماز لازم نہیں ہے پڑھنے پر ثواب ہے اور نہ پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہے تو جس کو اللہ تعالی نے فرض کیا ہے تو جس کو لازم کیا اس کو فرض کہتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور سوال ضمن کھڑا ہوتا ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرض ہوتا ہے یا واجب ہے کیونکہ دو لفظ فکر کی اصطلاح میں عام طور سے سننے میں آتے ہیں ایک ہے فرض اور دوسرے واجب ہے کیا یہ دونوں الگ ہیں یا ایک ہی ہیں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ دونوں الگ ہیں جو قرآن میں آیا وہ فرض ہے جو حکم قرآن میں آیا وہ فرض ہے اور جو حکم حدیث میں آیا ہے وہ واجب ہے بعض علماء نے اس طرح سے کہا ہے اور یہ قول مرجو ہے یہ قول مضبوط نہیں ہے صحیح بات جمہور جس طرف گئے ہیں وہ یہی ہے کہ فرض اور واجب ایک ہے دونوں ایک ہیں دونوں الگ الگ نہیں ہیں اس کی کئی دلیل ہیں سب سے پہلی عباس علما نے یہ بھی کہا یہاں پر کہ دیکھو فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور واجب وہ ہے جو دلیل غنی سے ثابت ہو کیا فرق پڑے گا اس سے فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوگا لیکن واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا ایسا کہا گیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اس اعتبار سے کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں آیا تو فرض کہیں گے حدیث میں آیا تو واجب کہیں گے تو قرآن میں نہیں ہے کوئی اصطلاحی بات ہوئی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قوت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل عطی اللہ والرسول رسول اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ کا حکم مانو اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو فول فعین اللہ حب الفرین اگر پیت پھیر کے نکل جاتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا یہ آیت سورہ عال عمران کی آیت نمبر 32 ہے اس آیت میں آپ غور کریں اللہ تعالی نے اللہ کا حکم نہ ماننے اللہ کے رسول کا حکم نہیں ماننے میں تفریق نہیں کی پہلے تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کا حکم کے رسول کا مانو تو رسول کی ماننا بھی اس اعتبار سے فرضی ہوا کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے رسول کی جب مان رہا ہے تو کس کے حکم سے مان رہا ہے اللہ کے حکم سے تو اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی حکم کی؟ رسول کا حکم مانو تو اس کو تفریق کرنے کی کیا وجہ ہے وہ تو اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے مان رہا ہے دوسری بات یہ کہ انجام کے اعتبار سے اگر نہیں مانتا ہے تو حدیث بتا رہی ہے یعنی قرآن کی عادت بتا رہی ہے کہ اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالی نے کافر کس کو قرار دیا پہلے دو حکم بتائے اللہ کا حکم رسول کا حکم اور بعد میں بغیر تفصیل کے اللہ نے کہا کہ جو پیٹ پھیر کے نکل جائے وہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا تو کور کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی کیا جو اللہ کا حکم نہ مانے اور کفر کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی کیا جو رسول کا حکم نہ مانے تو فرق کہاں ہوا کہ اللہ کا حکم نہ مانے تو بھی کافر اور رسول کا حکم نہ مانے تو بھی کافر تو اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے نہ قوت کے اعتبار سے کہ آدمی کہ نہیں قرآن کا حکم زیادہ پاورفل ہوتا ہے حدیث کا کمزور نہیں قرآن اور حدیث کا دونوں کا حکم دونوں اللہ کی طرف سے دونوں اللہ کی طرف سے دونوں کا ماننا لازم ہے اور اگر نہیں مانتا ہے انکار کر دیتا ہے تو دونوں میں سے کسی کو بھی نہ مانے کافر ہو جائے گا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نہیں مانا تو کافر ہو جائے گا رسول کی نہیں مانے تو کافر نہیں ہوگا ایسا کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے رسول فَقَدْ اطا اللہ جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی تو معلوما کہ رسول کا حکم ماننا ایسا صحیح جسے اللہ کا حکم ماننا کیوں اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں تو رسول کا حکم ان کا اپنا نہیں ہے وہ بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے چاہے وہ قرآن میں آئے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آئیں لیکن بات وہ اللہ ہی کی ہے ہاں الفاظ رسول کے ہیں حکم اللہ تعالیٰ کا ہے لہٰذا یہاں پر یعنی یہ جو کہنا ہے کہ دونوں میں تفریق ہے یہ قول مضبوط نہیں ہے تو جو آیت میں نے پڑھی کہ جو اللہ رسول کی ماننا اللہ کی ماننا ہے یہ سور نساء کے آت نمبر اسی ہے مزید یہ کہ کیا فرض و واجب الگ الگ ہیں اس کے خلاف اور بھی دلائل ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ ان کن تم جنوبن اور جب اگر تم جنوبی ہو احتلام یا بیوی سے تعلق قائم کرنے کے بعد آدمی جنوبی ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے عورت بھی یہ مائدہ کی نمبر چھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنوبی کو تہارت کا یعنی غسل کا حکم دیا ہے کہ تم جنوبی ہو تو تہارت اختیار کرو یعنی غسل کرو تو یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جب الغ غسل جب مرد اور عورت کی جگہیں ملاقات کر جائیں تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے فقد وجب الغسل یہاں پر یہ مستد احمد ترمدی اور قبرانی کی روایت ہے اس حدیث سے بات اور اسی کے ذمن میں اسی طرح کے مختلف الفاظ میں مسلم میں بھی روایت موجود ہے تو اس حدیث میں آپ نے غسل کو کیا کہا فرض نہیں کہا بلکہ آپ نے کیا کہا فقط وجب الغسل کیونکہ وجہ کے معنی ہوتے ہیں کہ لازم ہونا تو اگر بیوی شوہر کی ملاقات ہوتی ہے تو غسل کیا ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے تو قرآن کا حکم ہے اس اعتبار سے تو فرض ہوا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں یہ واجب ہے تو واجب اگر الگ ہوتا تو آپ اس کو فرض ہی کہتے واجب نہیں کہتے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بعض وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اور آپ نے طے کی ہیں آپ نے حکم دیا ہے جو کہ قرآن میں نہیں ہے اس کو فرض کہا گیا ہے مثلاً عبد تعالی عنہما تعالیٰ ہے فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ من وعمر بها ان تؤدہ قبل خروج ناسی بخاری مسلمی حدیث موجود ہے فرماتے ہیں یہ بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فطرا جس کو ہم کہتے ہیں صدقۃ الفطر کہتے ہیں زکات الفطر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرا زکات الفطر صدقۃ الفطر فرض کیا سا من تمرین خجوروں میں سے ایک سا یا شعیر جو میں سے ایک العبد والحر چاہے غلام ہو یا آزاد ہو زک ال چاہے مرد ہو یا عورت اس پر بھی وہ من القبیری چاہے چھوٹا ہو یا بڑا مسلمانوں میں سے سب پر فرض کیا وَأَمَرَ بِهَا أَن قَبْلَ خُرُوجِ ناسِ <لَصَّلَى> اور آپ نے اس کا حکم دیا کہ لوگ نماز کے لیے جائیں عید کی نماز کے لیے اس سے پہلے فطرہ ادا کرنا لازم ہے اس ابھی سے کیا معلوم ہوا فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے تو آپ دیکھیں پچھلی حدیث میں غسل کو اللہ نے حکم دیا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واجب کہہ رہے ہیں اس حدیث میں اللہ کا حکم قرآن میں اس طرح سے نہیں کہ زکات الفطر ادا کرو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے رہے ہیں لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں فرض آپ نے کہا قرآن میں نہیں ہے تو فرض نہیں ہے واجب ہے بلکہ آپ اس کا حکم دے رہے ہیں تو کیا ہوا فرض ہوا تو فرض اور واجب ایک ہی ہے فرض اللہ ہی کرتا ہے لیکن رسول کے ذریعے اللہ بتاتا ہے کبھی وہ حکم قرآن میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے کبھی رسول ہی کی زبانی وہ حکم بیان کیا جاتا ہے لیکن آتا سبھی کا سب اللہ کی طرف سے حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے اس اعتبار سے چاہے آپ فرض کہیں یا واجب کہیں بات ایک ہی ہے الگ الگ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ مزید ہم باتیں اس میں آنے والے درس میں دیکھیں گے وقت ہو گیا ہے تو ان اللہ بچی باتیں اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس چیز کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ہم کو تو توفیق جو ہم ان دروس میں سیکھ رہے ہیں. اللہ رب شیخ محترم کو جذائ فرمائے اور بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ احادیث کی شرح ہمارے سامنے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم سے مستفید فرمائے اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے عمل اہم چیز ہے علم اسی وقت فائدے مند ہوگا جب انسان اس پر عمل کرے گا ورنہ وہی علم انسان کے لیے وہ بالے جان ہو جائے گا تو اللہ رب العامن تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے ہم شیخ محترم کے علم و عمر میں صحت میں برکت اور اضافے کی دعا کرتے ہیں اور تمام سامعین و مشاہدین سے اس نششت اور مجلس کی برخاست کا اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو ہمارے اور اس طریقے سے وائڈ ٹیوب فیس بک پر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور شیخ انشاءاللہ اللہ باقی جو حدیثیں ہیں اس حدیث کی بھی شرح اور باقی حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے کریں گے میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو عام کریں لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارا ساتھ دیں دین کے ساتھ میں حق اور صحیح منحج کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور لاکر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر کا فائل ہی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو کرنے والے کے برابر عجمل ہے آپ اگر اس پروگرام کو عام کرتے ہیں تو آپ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں دعوت صرف درس دینے کا نام نہیں ہے آپ سپورٹر ہیں اور آپ گویا کہ اس کے لیے تعاون کر رہے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت صرف درس ہی سے ہوتی ہے اس لیے کیا کرتے ہیں جھولا اٹھاتے ہیں مائک لے لگاتے ہیں اور درس دینا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ بھی دعوت ہے جو آپ اگر اسے لوگوں کے اندر عام کریں گے پھیلائیں گے اللہ رب الامن ہم سب کو صحیح سمت فرمائے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعہ کو انڈیا کے ٹائم کے مطابق ساڑھے نو بجے اور سعودی عرب کے ٹائم کے سات بجے انشاءاللہ شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی جزاکب اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ